نحج البلاغا کا خطبہ نمبر ایک سو دو حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغا کے خطبہ نمبر ایک سو دو میں ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو عربوں میں نہ کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت و وہی کتابار آپ نے اطاعت کرنے والوں کو لے کر اپنے مخالفوں سے جنگ کی حالانکہ آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے جا رہے تھے اور قبل اس کے, کے موت ان لوگوں پر آ پڑے ان کی ہدایت کے لیے بڑھ رہے تھے جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خستہ اور درماندہ ٹھہر جاتا تھا تو اس اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرہ بھر بھلائی ہی نہ ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے انہیں نجات کی منزل دکھا دی اور انہیں ان کے مرتبے پر پہنچا دیا چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی اور ان کے نیزے کا خم جاتا رہا خدا کی قسم میں بھی انہیں حکانے والوں میں تھا یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسے پا ہو گئے اور اپنے بندھنوں میں جکڑ دیے گئے اس دوران میں نہ میں آجز ہوا نہ بزدلی دکھائی نہ کسی قسم کی خیانت کی نہ مجھ میں کوئی کمزوری آئی خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں گا